يا الله عمرو بالله صدق الله ومولاه العظيم وصدق رسوله النبي الجليل الكريم الرمين.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 گج بج کے ہوا پیا اور میں جناب دے واسطے اج میں دوپہر لے ساڑھے چار گھنٹے ضلع ملتان کی تحصیل شوجہباد شہر دے اندر دتاب کیا اور بغیر منظوری تو ادھر <سلام> پولیس آئی نہیں آئی نہیں ہاں جی okay. عوام پانچ دے اتے آئی سی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 کہ دکاندار سودا لینا جائے لاہور دراہ لے جاوے جاوے ہے میرے کلمے پڑھ والے من میں نظم دے ایک دیکھا ایک کہ اے چوری والے مجنون نے یا خون دن والے نے اللہ تعالی دے فضل تبج بولو سبحان اللہ اور دوستو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 کہ انہ جناب جی ان کی ایک نی سنی سدے دی دی کی واپس کر دیا سکھا پنڈ سی ساڑے سن تے غریب سن کے سننا سمیر سما تو ویلیا ہوں وہ جناب جی انہیں آخیا یار السا ضرور کرانا ہے باوے سارا سارا پنڈ نپیا جائے ویخی <وزر> <وزر> جاتی جدو آن گے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 हक न छुपावेगा नहीं दुनिया किबला काबा नहीं बनावेगा जेड़ा होगा दुनिया परस्त होवेगा खुशामती टू हां हक न छुपावेगा दीन राहत रुकावट बनेगा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 رب ربلا شریف مولا انعام دسے انہاں دا جڑے حق کی گل چھپا نے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 اتوں کہ خدا ساڑے پیچھے لوگ کا نام ہی پچھے لوگ نماز نہیں پڑھنی مغر نماز نہیں پڑھنی مانو تو پتا ہے بھائی تے مغر نماز کون ہوتی ہوں تمہیں پہننا ہے اس گل تو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 او او تے عالم او ساون مہاد یارا بدلا وتاب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 دعا کرو سدق مدینے سانو حق کی پچھانتا جی؟ جی میری کا میرا کیسٹانے میں گیا اچھا اللہ!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 اج کل رن بہتا تائی آؤں نا حکومت والے وہاں باہر نکلو کرو کرو اللہ تعالی فضل سنا جے لزیز جی اندر کترا بھی ہویا نا کوئی مان والا ہزار والا بس او... اور دیگر موضوعات بھی کافی استقامت فیتی اس طرح خاصل کرو اللہ دنیا آخر سونی فرما گے صدقہ اتے دعا چا فرماؤ اللہ یار یار دارائن کی شادت ہر شرط مرجا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 Who will die from this? Who will die from this? Who will die from this? My mother is gone, my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 نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا چھپ گیا ماہ محرآباد رکنا کبھی دکھائے گا بھول سے بھی